امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک خصوصی ہدایت جو عبداللہ ابن عباس کو خوارج سے مناظرے کے لیے بھیجتے وقت امیر علیہ السلام نے فرمائی تم ان سے قرآن کی روح سے بحث نہ کرنا کیونکہ قرآن بہت سے معانی کا حامل ہوتا ہے اور بہت سی وجہیں رکھتا ہے تم اپنی کہتے رہو گے وہ اپنی کہتے رہیں گے بلکہ تم حدیث سے ان کے سامنے استدلال کرنا وہ اس سے گریز کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے